جب زیقات کا چاند طلوع ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ اپنے عمرے کی قضاء کے طور پر عمرہ کریں اور کوئی بھی آدمی حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سب لوگ روانہ ہوئے اور اعلی حدیبیہ کے سوا کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے اس طرح تعداد دو ہزار ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنا جانشی مقرر کیا کام سونپا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخلے کے وقت اپنی قسو نامی اونٹنی پر سوار تھے مسلمانوں نے تلواریں ہمائل کر رکھی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لب بیک پکار رہے تھے مشرقین جبکہ مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبے کے شمال میں واقع کو پہاڑ پر جا بیٹھے تھے انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یسرف کے بخار نے توڑ ڈالا ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پہلے تین پھیروں میں کندھوں کو ہلاتے ہوئے دوڑ کر چلیں تاکہ کفار کو معلوم ہو جائے مسلمان کمزور نہیں ہوئے اس طرح چلنے کو رمل کہتے ہیں یہ سنت آج تک قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گی اہل مکہ نے اگرچہ معاہدے کی روح سے عمرے کی اجازت دے دی تھی لیکن تھے وہ بہت تیش میں روسائے قریش نے تو شہر کو خالی ہی کر دیا تھا اور کعبے کے شمال میں واقع پہاڑ کوان پر چلے گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے مشرقین نے لائن لگا رکھی تھی آپ مسلسل لبیک پکار رہے تھے یہاں تک کہ آپ نے چھڑی سے حجرِ اسود کو چھوا پھر آپ نے تواف کیا اور صحابہِ کرام نے بھی تواف کیا اس وقت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تلوار حمائل کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رجز کے یہ اشار پڑھ رہے تھے خلو بن الكفار عن سبیلہی خلو فَقُلُّ الْخَيْرِ فِي رَسُولِهِ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَعْوِيلِهِ كَمَا ضَرَبْنَاكُمْ عَلَى تَنزِيلِهِ ضَرْبًا يُزِيلُ الْحَامَ عَن مَقِيلِهِ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهِ اے ابنائے کفار ان کا راستہ چھوڑ دو راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے آج ہم اس کی تعویل پر تمہیں ماریں گے جیسے اس کی تنزیل پر تمہیں مار چکے ہیں اور مار بھی ایسی ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی اس طرح مکے میں آپ نے تین دن قیام فرمایا اور اس دوران میں سیدہ میمونہ بن تہارس ہلالیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی وہ سید ال سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں انہیں جب شادی کا پیغام ملا تو انہوں نے اپنا معاملہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا کیونکہ سیدہ میمونہ کی بہن سیدہ ام الفضل انہیں کی زوجیت میں تھی سیدنا عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کر دی تین دن گزرنے کے بعد قریش نے پیغام بھیجا کہ معاہدے کی شرط پوری ہو چکی ہے اب مسلمانوں کو چاہیے کہ مکہ سے چلے جائیں آپ نے یہ پیغام ملتے ہی روانگی کا حکم صدر فرما دیا اور وعدے کے مطابق شہر خالی کر دیا موتا اردن میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے جہاں سے بیت المقدس دو دن کی مسافت پر واقع ہے یہاں کے سردار شرہبیل بن امر غسانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر ہارس بن عمیر ازدی کو شہید کر دیا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر اس کے پاس گئے تھے. اس طرح مظلوم حارث کے قتل سے سفیروں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی تھی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب تین ہزار کی فوج زید بن ہارثہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ روانہ کی اور فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواح امیر ہوں گے اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا اور یہیں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل کیسر روم بلقا کے علاقے میں معاب آپ کے مقام پر ایک لاکھ رومیوں کا لشکر لے کر خیم ازن ہے اور اس کے جھنڈے تلے عرب کے صحرا نشین عیسائی قبائل لخم جزام بلقین بہرہ اور بلیگی وغیرہ کے بھی قریب ایک لاکھ آدمی شہنشاہ ہرقل کی آمد پر وہاں جمع تھے اس لیے حاکم غسان نے ہرقل سے مدد کی درخواست کی ہرقل نے اس کی مدد کے لیے فوج بھیج دی اس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج آ گئی مسلمان صرف تین ہزار تھے اور دشمن ایک لاکھ سے زیادہ مورخین نے ان کی تعداد ڈیڑھ لاکھ تک لکھی ہے اتنی بڑی تعداد دیکھ کر مسلمان سوچ میں پڑ گئے اس کے بارے میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریری طور پر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا کوئی اور حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی لیکن سیدنا عبداللہ بن روا رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں سے فرمایا ہم فتح اور شکست کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے میدان میں آئے ہیں لہذا فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑو انہوں نے یہ الفاظ کہہ کر لوگوں کو مزید گرما دیا لوگو اللہ کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ لوگ نکلے ہیں ہم تو محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے اس لیے آگے بڑھو ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے آخر کار سیدنا عبداللہ بن روا رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہوئی بات پر عمل کیا گیا اور اس طرح جنگ شروع ہو گئی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ سیدنا زید بن ہارثہ رضی اللہ عنہ فوج کے سپاہ سالار تھے سیدنا زید بن ہارثہ نہایت جوان مردی سے لڑتے اور دشمنوں کو مارتے کاٹتے آخر شہید ہو گئے ان کی شہادت کے بعد سیدنا جافر طیار رضی اللہ انہوں نے جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جات سنا علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے تینتیس سال کی عمر تھی نہایت جمع مردی سے لڑے جسم پر 90 سے زیادہ زخم کھا کر شہادت کا جام نوش کیا ان کے بعد سیدنا عبداللہ بن روا رضی اللہ عنہ نے علم ہاتھ میں لیا اور جنگ شروع کی آخر شہید ہو گئے پھر خالد بن ولید رضی اللہ انہوں نے فوج کی کمان سنبھالی اور ڈیڑھ دن کی شدید ترین جنگ کے بعد اپنے سے چالیس گنا فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا اس جنگ میں نو تلواریں سیدنا خالد کے ہاتھ سے ٹوٹی ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابۂ کرام کو مدینے میں اسی دن تینوں کی شہادت کی خبر دی اور بتلایا کہ اب کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ ہے اور اسی جنگ کے بعد سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا سلح ادیبیہ کو منعقد ہوئے پونے دو سال گزر چکے تھے اور ہجرت کا آٹھواں سال ختم ہونے کو تھا کہ کفار مکہ نے آہد شکنی کی ہوا یہ کہ قبیلہ بنو بکر نے جو کفار کا معاون اور حلیف تھا قبیلہ بنو خزا پر حملہ کر دیا یہ قبیلہ مسلمانوں کا حلیف تھا. اس کے نتیجے میں بنو خزا کو شدید جانی و مالی نقصان پہنچا ان بے نے امان بھی مانگی بھاگ کر خانہ کعبہ میں پناہ بھی لی مگر انہیں ہر جگہ بے درے قتل کیا گیا یہ مظنوم جب الحق الحق یعنی اپنے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے کر کے رحم کی درخواست کرتے تھے تو یہ ظالم ان کے جواب میں کہتے تھے لا الا یوم یعنی آج اللہ کوئی چیز نہیں مظلوموں کے بچے کچھے چالیس آدمیوں نے بھاگ کر اپنی جان بچا لی تھی یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنی مظلومی اور بربادی کی داستان سنائی امر بن سالم خزائی نے پر درد نظم میں تمام واقعات سنائے اس نظم کے چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی انہوں نے اس مضبوط معاہدے کو جو آپ سے کیا تھا توڑ ڈالا ہمیں خشک گھاس کی طرح پامال کر دیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری امداد کو کوئی نہیں آئے گا وہ تو ذلیل ہیں اور قلیل ہیں انہوں نے وطیر میں ہمیں سوتے ہوئے جا لیا ہمیں رکو اور سجود کی حالت میں پارا پارا کر دیا اس طرح معاہدے کی خلاف ورزی کر کے قریش نے صلح نامہ حدیبیہ کو توڑ دیا مگر بعد میں جب انہیں اپنی اجلت اور عاقبت نا اندیشی کا خیال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو سفیان کو معاہدے کی تجدید کے لیے بھیجا لیکن یہ ایک سیاسی چال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا ان حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ کفار کی سازشوں کے اس مرکز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے تاکہ کفار کو مسلمانوں کی طاقت کا صحیح اندازہ ہو جائے اور وہ سازش کرنے کی جرت نہ کر سکیں نہ فساد اور لڑائی پر آمادہ چنانچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کے آٹھویں سال رمضان المبارک میں مکے کی طرف روانہ ہوئے جب مکہ چند میل کے فاصلے پر رہ گیا تو آپ نے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ سب لوگ الگ الگ, الگ آگ روشن کریں تاکہ کفار مکہ کو مسلمانوں کی کثرت تعداد کا اندازہ ہو سکے اور ناحکی نہ, نہ ہو یہ نہایت مناسب اور کارگر ترکیب تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجھائی تھی اس منظر کا مکے کے کافروں پر بڑا اثر ہوا اور اس قدر روپ بیٹھا کہ انہوں نے اس موقع پر جنگ کے بارے میں سوچا تک نہیں راستے ہی میں اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, ارشاد کے مطابق مکہ پہنچ کر یہ اعلان کیا جو کوئی ہتھیار پھینک دے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر جائے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھ رہے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو کوئی ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا جو کوئی حکیم بن ہزام کے گھر پناہ لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا بھاگ جانے والے کا تعاقب نہیں کیا جائے گا زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا اسیر کو قتل نہیں کیا جائے گا منگل سترہ رمضان المبارک کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف روانہ ہوئے آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کے تنگ نائے پر پہاڑی ناکے کے پاس رو کے رکھے تاکہ وہاں سے گزرنے والی اللہ کی فوجوں کو دیکھ سکیں سیدنا عباس نے ایسا ہی کیا قبائل اپنے اپنے پرچم لیے وہاں سے گزرنے لگے جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے عباس یہ لوگ کون ہیں جواب میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے بنو فلاں مثلا یہ بنو سلیم یہاں تک کا دستہ گزرا جس کا پرچم بن عبادہ رضی اللہ ابو سفیان آج ہوں ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے آج کعبہ حلال کیا جائے گا ابو سفیان بولے عباس پامالی کا دن مبارک ہو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے آپ مہاجرین اور انصار کے درمیان میں تھے یہاں صرف لوہے کی بار دکھائی پڑ رہی تھی ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ عباس یہ کون لوگ ہیں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ انصار اور مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ابو سفیان بولے بھلا ان سے محاذ آرائی کی کسے طاقت ہے تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت زبردست ہو گئی ہے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے ابو سفیان بولے آپ ٹھیک کہتے ہیں پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا دینا سعد رضی اللہ عنہ کی بات بتائی آپ نے فرمایا سعد نے غلط کہا آج کعبے کی تعظیم کا دن ہے آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا پھر آپ نے پرچم سیدنا سعاد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے کر ان کے صاحب زادے قیس کے حوالے کر دیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو میسرہ کے سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ خدا کے راستے مکہ میں زیر حصے سے داخل ہوں اور کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کے صفا پر آپ سے عاملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ کے قائد اور علم بردار سیدنا زبیر کو حکم دیا کہ وہ خدا کے راستے بالائی حصے میں داخل ہوں اور حجون میں آپ کا پرچم گاڑ دیں نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہے جبکہ پیادہ اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بتنے وادی کا راستہ پکڑیں اور مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اترے اس موقع پر قریش نے کچھ اوباشوں کو خندما میں جمع کیا کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ رہیں گے ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ میں ان کے بارہ آدمیوں کو کاٹ ڈالا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکے کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفحہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے البتہ ان کے دستے کے دو آدمی بھٹک کر لشکر سے بچھڑ گئے اور شہید کر دیے گئے ادھر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے حجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا اس میں ام سلمہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہما نے قیام کیا اور وہیں ٹھہری رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھوڑی دیر آرام فرمایا پھر آگے بڑھے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہو آپ کے ساتھ تھے اور باتیں کر رہے تھے پھر آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے جلو میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے حجر اسوت کو چما بیت اللہ کا طباف کیا آپ حالت احرام میں نہیں تھے اس وقت بیت اللہ کے گرد تین سو ساٹھ بت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے ان بتوں کو کچو کے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے حق آ اور باطل چلا گیا یقیناً باطل جانے ہی والا ہے حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی آپ بتوں کو ہلکی سی ذرب لگاتے جا رہے تھے اور بت گرتے جا رہے تھے جب آپ تواف سے فارغ ہو گئے تو سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے کعبے کی چابی لی اور اس کو کھولنے کا حکم دیا پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر تڑوا دیا جو تصاویر تھیں انہیں مٹوا دیا اس کے بعد آپ سیدنا اسامہ بن زید اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہم کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے تین ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے اپنے بائیں ایک ستون دائیں دو ستون اور پیچھے تین ستون کیے اور دو رکت نماز پڑھی پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید کے الفاظ کہے اس کے بعد آپ نے دروازہ کھولا قریش مسجد حرام میں صفے لگاتے کھچا کھچ خچ بھرے تھے آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان فرمائے جاہلیت کے امور کو ساقط کیا اور اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا پھر فرمایا قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں انہوں نے جواب دیا آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحب زادے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا لا تسریب اليوم اذهبوا فأنتم آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو پھر نیچے تشریف لائے اور مسجد حرام میں تشریف فرما ہوئے چابی سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو واپس کی اور فرمایا اس کو ہمیشہ, ہمیشہ کے لیے لے لو تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا نبوت کے ابتدائی دنوں میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عثمان سے فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو انہوں نے انکار کیا تھا تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اچھا تم دیکھ لینا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا یہ سن کر عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کیا اس روز قریش کے سبھی مرد ذلیل اور تباہ ہو جائیں گے اس بات کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا وہ اور بھی زیادہ عزت دار ہوں گے اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حانی بنتے ابھی طالب کے گھر میں داخل ہوئے وہاں غسل کیا اور ان کے گھر ہی میں آٹھ رکعت نماز پڑھی ہر دو رکعت پر سلام پھیرا یہ چاشت کا وقت تھا اس لیے کسی نے اسے چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز مراد لی حانی نے اپنے دو دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی سیدنا دینا علی رضی اللہ عنہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے اس بارے میں جب حانی رضی اللہ عنہا نے بات کی تو آپ نے فرمایا جسے تم نے پناہ دے رکھی ہے اسے ہم نے پناہ دی ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا دینا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر ازان دو چنانچہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر ازان دی یہ گویا اسلام کے غلبے کا اعلان تھا اور جس قدر یہ مشرقین کو ناگوار تھا مسلمانوں کے لیے اسی قدر خوشگوار تھا والحمدللہ رب العالمین جب مکے کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی نہ ٹھہر جائے کیونکہ بہر حال یہ آپ کے خاندان اور آپ کے قبیلے کا شہر تھا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ کی پناہ اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے اس سے انسار مطمئن ہو گئے ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں انیس روز قیام فرمایا اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی مکے کو آثار جاہلیت سے پاک کیا نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے اور آپ کے منادی نے اعلان کیا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے پچیس رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس سواروں کے ساتھ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ انہوں کو عزا اور اس کا بت خانہ ڈھانے کے لیے نخلا روانہ کیا سیدنا خالد بن ولید نے جا کر اس کو ڈھا دیا یہ مشرقین کا سب سے بڑا بت تھا پھر آپ نے رمضان ہی میں سیدنا امر بن عاص رضی اللہ انہوں کو سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا یہ حزیل کا سب سے بڑا بت تھا اس کا استھان مکے سے شمال مشرق میں ایک سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر راحت نامی مقام پر تھا سعیدنا امر نے جا کر اس کو ڈھایا اس کا مجاور بت کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید اشہلی کو اسی ماہر رمضان میں بیس سوار دے کر منات کی طرف روانہ فرمایا یہ قدیت کے پاس مشلل میں تھا یہ قلب خزا غسان اور اوسو خزرج کا بت تھا سیدنا ساد نے جا کر اسے توڑ دیا اور بت خانہ ڈھا دیا